الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول الله وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی الله وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور الله شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے آقا کریم علیہ السلام نے اتشارت فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروزِ جمعہ دو سو مرتبہ درد پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید یا رسول اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مقام نبوت عطا فرمایا انہیں ممتاز فرمایا اور پھر ان مقام نبوت والوں نے بھی جن کو مقام رسالت عطا فرمایا ان کا شرف بلند ہوا علول اعظم رسول کہلائے اور ان سب میں نبی کریمعف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم افضل و عالی کہلائے کہ حضرت امام فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی نبی کریمعف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی مبارک امت ہو جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک امتیں ہوں ان کے اندر ایک چیز اگر دیکھی جائے تو بڑی واضح طور پر ہمیں نظر آ جائے گی مطالعہ کرنے سے تفاسیر اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے ایک بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ اللہ والے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہلی امتوں میں بھی تھے اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اپنا فیضان لٹا رہے ہیں اور کرام راہی اللہ وسلام پہلی امتوں میں بھی تھے اور الحمد للہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں بھی موجود ہیں اور قیامت تک اللہ پاک کی رحمت سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آج مدن کے ناظرین ہم نے جو ذکر خیر کرنا ہے اور سننا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک امت کے کچھ مبارک افراد کا ان کا جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا وہ جن کی رفت و عظمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے بھی ارشادات فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر میں ان کے واقعے کو مفصل طریقے سے بیان بھی کیا گیا ہے تفویر ساوی ہو تفویرم معالم التنزیل تصویر بغوی ہو یا دیگر تفاثیر ہو ان کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور آج جس قرآن کریم کی صورت کے حوالے سے آج ہمارے مدنی پھول شامل رہیں گے اس میں مدنی چینل کے ناظرین یہ صورت پڑھنی بھی ہوتی ہے جمعہ مبارک کے دن اس صورت کو پڑھنے کے ایک خاص فضائل و برکات بھی ہیں میری مراد ہے سرہ کہف اور جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اصحاب کہف اللہ تبارک و تعالی اولیا کی رام کی سڑکیں میں ہم سب کو اپنی اپنی محبت کا جام عطا فرمائے اور اللہ سے بارک و ہمیں بھی اپنی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق مرمت فرمائے اصاب کہا کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو اس کو سیکھ کر اپنے دل کے مدین لستے میں سجانا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ اور اس کو معمول بنانا ہے تو بدلا کریں گے اللہ صلی کلام سے ان شاء اللہ پھر نادر سر مقبول بھی سنیں گے بلی اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا آئیے ابھی سنتے ہیں دلاوت کلام پاک سلد الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء عز لمظ على ما عن تم حريص على انكم حريص على انكم پاک سن چکے ہیں اب انشاءاللہ نات سل اللہ ناطر مقبول صلی اللہ وسلم سنیں گے سلیحب صلی اللہ تعالیٰ اعلیٰ محسمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دندان مبارک سے نور کی لا نکل جائیں کیسی نور کی سرکار ہے رات کے اندھیرے میں کمرے میں تشریف لائیں چراغ جو ہے بج جائے حضور کے نور سے کمرہ روشن ہو جائے کیسی نور کی سرکار ہے سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کرم فرمائیں چراغ کی ضرورت نہیں رہتی حضور کے نور سے سارا گھر منور رہتا ہے کیسی نور کی سرکار ہے حضرت امر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں کوئی جہب ملی لیے آیت مجھے عطا فرما دیں نشانی عطا کر دیں حضور حضرت تفیل بن امر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی چھڑی کو نور سے تبدیل فرما دیں تو کیوں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عناط خانستان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور یوں ہی حضور علی خطلام کی نبی کریم عارقی سلاۃ والسلام کی عظمتوں کے گیت جو ہیں وہ گاتے رہیں آج ذکر ہونے جا رہا ہے سابق احب آپ صاحب پہلے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آخر یہ قصہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے بندہ اور ہی بات کر لیتا ہے الحمد للہ بلاۃ السلام علام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے انتخاب کی قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی شرح و بست کے ساتھ اس کو بیان فرمایا اور اس کے اندر جو ایک درس ہے یعنی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ان کے ساتھ تعلق یہ بندے کو کس طرح سے فائدہ دیتا ہے اس کا بھی بیان ہے اس کے اندر پھر اپنے ایمان کی فکر بندے کو کس انداز میں کرنی چاہیے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات ان حضرات نے کیے اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کس طرح سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بنیادی بات یہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یوں کہہ لیں کہ اس کی ترجمہ و تفسیر اور پھر نیک بندوں کا ذکر جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرما ذکر المبیا عبادتن و ذکر کفارت ارشاد فرمایا صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہوا کرتا ہے جو جی بہت ساری وجوہات ہے اس قصے کے اس واقعے کے انتخاب کی جو انشاءاللہ الرحمن سلسلے کے درمیان بھی ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ اس سے ہم فیض پاتے رہیں گے جی راشد بھائی کس طرح ابتدا فرمائیں گے آپ سلمان بھائی اساب کا جو واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل اس کا ذکر اپنے کلام میں فرمایا اور عقائد اور اعمال کے اتنے مدنی پھول اس سے اخذ کیے جاتے ہیں کہ علماء نے مستقل کتاب میں تصنیف کی اور مفسرین نے کئی مدنی پھول اخذ کیے انشاءاللہ چند کو ہم ذکر کریں گے عقائد کی بھی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ شاء اعمال کی بھی اصلاح کہ ہمیں مدری پھول ملیں گے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ جب کفر اور بدعقیدگی زور پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کے لیے ایسی ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے اور ایسے ایسے کرشموں کا ظہور فرماتا ہے کہ باطل کی جو بدلیاں ہوتی ہیں وہ چھٹ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس واقعے کو اس قصے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے یعنی اساب ہماری ایک عجیب نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اپنی عجیب نشانی قرار دے سبحان رہا ہے اللہ سبحان اللہ کیسی عظمت والی بات سبحان ہے سبحان کچھ اس واقعے کی ابلاف فرمایا صاحب جی یہ کچھ حضرات تھے جن کی تعداد کے اندر اختلاف ہوا سیدنا عیسا علیہ صلاح کے امتی تھے تو جن کی تعداد بعض نے آٹھ بعض نے, نے سات قرآن مجید میں مختلف جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن اکثر اور جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹھ افراد تھے اور ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ کتا تھا جو یعنی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کا ساتھ جو ہے اس نے ایک جانور کو کس مقام اور مرتبے پر فائز کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیٹھنے کا انداز بیٹھنے کا انداز اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا کوئی شخص کسی جانور کو پال لے اس سے کیسی ہی محبت کرے کیسا ہی اس کے ساتھ انسیت ہو کتنا ہی پیار کرنے والا ہو وہ اس کی جو ہے وفاداری کے وہ واقعات بیان کرے گا لیکن کبھی اس کے بیٹھنے کے اس کے دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں کوئی بھی شخص بیان نہیں کرتا لیکن یہ عام نہیں تھا جانور بلکہ اسے نسبت تھی اللہ تبارک کے نیک بندوں سے اللہ تبارک و نے اس کے بیٹھنے کا بھی ذکر فرمایا فرمایا کہ ان کا جو کتا ہے وہ اس انداز میں بیٹھتا ہے کہ اپنی کلائیاں اس نے بچھائی ہوئی ہیں تو بیٹھنے کے انداز یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے اسے نسبت حاصل ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ دیگر مخلوق سے بڑھ جاتا ہے تو اگر انسان اشرف المخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں انبیاء صالحین متقی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں صدیقین ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے کے ساتھ وفاداری کرے ان کے طریقے پر چلے ان کی جو عبادات ہے ان کو اپنانے کی شعیع اور کوشش جد و جہد کرے تو ایسا بندہ اللہ تبارکل کی بارگاہ میں کتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہوگا یہاں ایک اور بات بھی ہے نا سب بڑی واضح ہے راشد بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے سبحان بالکل او ایک شعر بھی ہے نا نسبت بہت اچھی ہے مگر حال ہے اللہ ہمارے حال بھی اچھے کرے نسبتیں تو ہماری بڑی اچھی ہیں الحمد نسبت سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں بدل جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں جوتا ہم بھی پہنتے ہیں اور ایک مبارک جوتا وہ بھی ہے جو حضور علی سراۃسلام کے مبارک قدم سے مس ہوا حضور کے نالے مبارک ہیں جی ہمارا جوتا ڈی ویلیو ہے کیا ویلیو ہے کیا کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں ان کے بارے میں حسن اللہ خان فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نسبت بدلی مقام بدل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے کو مبارک نالین شریف کو اگر کوئی نوائل کہے اس کی تفریح کرے اسلام کی حد ہی جی اسلام کی حد سے چلا جائے گا کیوں یہ حضور علیہ سلاد سے نسبت والی چیز ہے تو اس کی بے ادبی نسبت ہوئی تو اب اس کی بے ادبی یہ بھی ہلاکت خیز ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں ہمارے کپڑے ہوتے ہیں سب ہمارے کپڑے دھلتے ہیں ٹھیک ہے جب گھر والے واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو کیسا مطلب عجیب سا معاملہ جو ہے ہوتا ہے جب پانی واشنگ مشین کا جو ہے وہ آخر میں جب گراتے ہیں تو ہمارا وہ کیا اس کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے گندا پانی میل کچل ہوتا ہے لیکن اگر لباس ہو پیارے مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا دھوبن بیمار کو پلایا جائے بیمار شفا پا جاتا ہے نسبت بدلی مقام بدل گیا کیا فرمائیں گے راشید نسبت راشید راشید راشید راشید ایسی حقیقت ہے ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جو ذرا بے مقدار کو در بے بہا بناتا ہے اور آپ نے بھی مثالیں دی نسبت سے حکام تبدیل ہونے کی ایک دو میں بھی ذکر کرتا ہوں آپ علم ناو میں دیکھیں تو مرکب اضافی ہے ایک اس میں نقرہ ہوتا ہے کس میں مارفا ہوتا ہے لیکن نسبت کی یہ برکت ہوتی ہے اور یہ فیض ہوتا ہے کہ نقرہ کی اضافت جب مارفا کی طرف ہوتی ہے تو اس کی نکارت ختم ہو جاتی ہے وہ بھی مارفا اور پتھر کی کیا ویلیو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے سارے پتھر برابر ہیں لیکن جب اللہ کے نیک بندے حضرت سن ابراہیم علیہ السلام اسلام کے مبارک قدموں سے اس پتھر کو نسبت ہو جاتی ہے آ, آ, تو وہ آیات بینات بن جاتی ہے اور مقام ابراہیم بن جاتا ہے کیسی شان ہے اس کی زیارت کریں تو دل جو ہے نور ایمان سے جگمگاتا ہے حقیقت ہے یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ بنی ہوئی اینٹیں مثال کے طور پر اینٹ کی مثال لے لیجئے ایک ہی بٹھے میں پکائی گئی اینٹیں اگر ایک مسجد میں لگ جائے افضل اعلیٰ وہاں اس کا ادب احترام تعظیم اب اس کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی عام جگہ پر نہیں پھینکا جائے گا لیکن اگر یہی اینٹ واش روم میں لگا دی جائے کوئی وقت نہیں کوئی نہیں نسبت بدلنے سے ایک چیز قابل تعظیم بن گئی اور دوسری لائق تحقیر بن گئی اسی طرح دیگر جو اشیاء ہے ان کا اگر ہم موازنہ کریں دیکھیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ واقعی ایک ہی چیز ہے ایک ہی جگہ سے بنائی گئی ایک ہی طرح کی قیمت ہے اس کی لیکن جب اس کو نسبت ہو گئی کسی عظمت والی شے کے ساتھ تو اب وہ قابل تعظیم ہو گئی اور جب کسی قابل تحقیر جگہ کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی تو وہ حکارت والی ہو گئی اس کی کوئی تعظیم بھی نہیں کرتا زمین, زمین کو بھی دیکھ لینا یہ آپ زمین زمین کو دیکھیں زمین تو زمین ہی ہے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں زمین کے بارے میں اس کتے کی بات کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ زمین اور انسان یہ تو کتا ہے نا یہ کتاب کہا کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا کیوں اس کتے نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی اور ان کا ہو گیا تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زمین اور انسان زمین کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے تو یہ مسجد بن کر اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور یہی انسان جب اللہ والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا تھا جی کچھ کال کو شامل کرتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میں محمد عبد الباریک ہند کے شہر حبرہ ٹکیا پارا سے مجھے یہ کلام سنا دے <سطور> میرا دل اور میری جانے والے ماشاءاللہ اللہ میرا نام شفاقت علی ہے میں نا سننا چاہتا ہوں خدا کا واہ واہ وا, سبحان اللہ ناخن سے ابھی دونوں مل کر عدنان بھائی بھی میلاد بھی کلام شامل کیجیے سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علامہ شل میرا دل اور میری جان پور با تجھ پو جا ن سے پور باں تجھ پہ پو جا میں سے قربان با a uh. آخر میں کیا فرمائیں گے آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اور ان سے الفت ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ دعوت اسلامی ہمیں سکھا رہی ہے مدنی مول سے وہ رہیں گے ان شا اللہ, اللہ کے اولیاء کی محبت اور ان کے طریقے پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوتی رہے آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام سرب رو سرب رے ہر دو رو اپنے چھوکا دو ہم کو بھی یا نبی یا سلام ری ja دنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عالم